محترم صدر محترم دین محترم اساتذہ محترم مہمان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین العالمی وسلات و سلام علی سید المسلیم علیہ و صحدی اجمائی آج کا موضوع جو مالیات کے متعلق ہے اس بنا پر بھی ایک اہم مضمون ہے کہ قرآن مجید میں مال کو انسانیت کی بقا اور انسانیت کے قیام کا وسیلہ قرار دیا ہے بمبالحم اللہ قیام اس لحاظ سے قرآن میں ہی اس چیز کا آپ سے چودہ سو سال پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مال کی بڑی اہمیت ہے اگر زمانۂ حال میں لوگ ہم کو سناتے ہیں کہ مال کی بڑی اہمیت ہے لہٰذا کمیونٹ بننا چاہیے تو میں کہوں گا کہ افسے سے چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کو ان کے دین نے یہ بتا دیا تھا اور اس سے پہلے بھی انسان ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اس کی زندگی ایک دن بھی بغیر مال کے گزر نہیں سکتی البتہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پرانے دینوں کی پالیسی اور اسلام کی پالیسی اس بارے میں کس طرح متمین رہی میں باہم کیا فرق پا... پایا جاتا تھا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آیا اسلامی حکام بہتر تھے یا نہیں اس سلسلے میں ایک چھوٹی چیز کی چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبزول کراؤں گا وہ ایک طرح سے اپالوجی ہوگی یعنی اسلامی مالیات پر ہمارے نے نہایت قدیم زمانے ہی اسے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مثلاََ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج مثلا یاحیا ابن آدم القرشی کی کتاب الخراج مثلاََ اب, اب, ابو ابو عبید القاسم ابن السلام کی کتاب المبال اور اسی طرح کی اور بے شمار تو نہیں بکثرت کتابیں لکھی جا چکی ہیں کئی ایک چھپ بھی چکی ہیں لیکن مجھے ان ساری کتابوں میں ان کے مولفوں کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ایک کوتا ہی نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے تاریخی نقطہ نظر کو ملحوظ نہیں رکھا یعنی یہ کبھی نہیں بتایا کہ عہد نبوی میں مالیات کے متعلق ابتدائی صورت حال ہجرت سے پہلے مسلم مکہ میں کیا تھی مدینہ آنے کے بعد ابتدان کیا تھی پھر رستہ رستہ کیا تبدیلی ہوئی بلاخر اس نے کیا صورت اختیار کی اس کا وہ کہیں بھی ذکر نہیں کرتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم پڑھنے والوں کو ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی مثال ہمارے معرخ اور ہمارے فخاب بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سن نو ہجری میں فرض آمنہ ناتھ لیکن جب آپ پرانے مجید کی مکی صورتوں میں بھی لفظ زکات کا استعمال پاتے ہیں پھر آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہے ان کی حل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی اسی وجہ سے میں آج مالیات کے موضوع پر ایک تفصیلی اور ایک بحث کرنے کی جگہ زیادہ تر اسلامی مالیے کا جو عہدۂ نبوی میں تھا کس طرح ارتقاء ہوا اس کو واضح کرنے کی ایک حد تک کوشش کروں گا اور اس سے زیادہ میرا کوئی امبیشن ہے نہیں کیونکہ اس موضوع پر جب زخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو ان ساری تفصیلوں کے لیے مجھے بھی طویل تقریروں اور دنوں اور ہفتوں درد دینے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا ذکر ہم کو مکی صورتوں میں بھی ملتا ہے اور اسلام سے پہلے کے ادیان کے متعلق بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے ان پر زکوۃ فرض کی تھی میں پوری تفصیلوں میں گئے بغیر کچھ اشارت آپ سے عرض کرتا ہوں مثلا ایک آیت ہے حقو یوم شادی جب تم زراعت کی فصل پک جائے اسے کاٹ لو تو اللہ کا حق اس میں ادا کرو جو اللہ کا حق ہے وہ میرا واجبہ ہے یعنی وہ ایک سے زکوٰۃ ہی ہے جس کو یہاں حق کے نام سے استعمال کیا گیا ہے اسی طرح اور بھی ہمیں آیتیں ملتی ہیں جن سے اول یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ صرف ایک لفظ زکوٰۃ ہی نہیں کئی اور لفظ اس کے مترادف قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جن میں سے ایک مشہور ترین لفظ صدقات ہے ان نماز صدقات الفقرائے المساکین یا صدقہ دینا خیرات کرنا بالکل مراد نہیں بلکہ زکوۃ کر دیتی اور لفظ صدقہ وہاں استعمال کیا گیا ہے اسی طرح من والم صدق کا ذکر آیا ہے صدقہ کا لفظ ریاضات کے معنی میں ہے اسی طرح لفظ انفاق بھی ہم کو اسی معنی میں کئی جگہ ملتا ہے غرض یہ کہ مکی دور میں اور مکی دور مدنی دور میں الفاظ کا استعمال معین نہیں رہا یعنی کبھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی ایک مترادف لفظ اور اس کو سمجھے بغیر ہمیں دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں دوسری چیز جو اتنی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مکے ہی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی جس معنی میں ہم اب فرض سمجھتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا یعنی مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اس کی وصولی کا اس کے اس کے خرچ کا انتظام کیا گیا ہو ایسا کوئی پتہ نہیں چلتا مقدار معین ہوئی ہو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا زمانہ معین ہوا ہو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ان حالات میں مجبوراً اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے اور یہ میری ذاتی رائے ہوگی یا پابند نہیں کہ اسے قبول بھی کریں وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ابتدا اور اس کا آغاز اخلاقی اساس پر اور رضاکارانہ اعساس پر والنٹر شروع ہوا رسول اللہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ خرچ کرو اپنی تجارت سے اپنی زراعت سے اپنی دیگر کمائیوں سے کوئی تعجب نہیں جو کبھی کبھی یہ مسلمان خود رسول اللہ کے پاس لا کر پیش کرتے ہوں تاکہ اپنی اپنے اپنے سوادیت پر اس مال کو خرچ کریں اور کبھی خود ہی اپنی سوادیت پر بغیر اس کے قرآن نے یہ بتایا کہ کس کس چیز میں زکوٰۃ تقسیم کرنی مناسب ہے وہ ابھی آیت کے نازل نہیں ہوئی تھی لہذا اپنی ثوابدی پر اور اپنی پرانی عادتوں کے مطابق یعنی زمانے جاہلیت میں بھی نیک دل لوگ شریف اور مخیر لوگ جس طرح اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اسی طرح خرچ کیا کریں تو یہ اسلام میں بھی جاری رہا کیونکہ زمانے جاہلیت کی ہر اچھی چیز کو اسلام کنفرم کرتا اسلام میں باقی رکھتا ہے ابتدا مثلاََ لفظ زکوۃ کا استعمال ہوتا ہے ٹیکس کے معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ایسی چیز جس سے تمہارے نفس کا تسکیہ ہوگا تمہارے نفس کی پاکی ہوگی اس میں اخلاقی عنصر زیادہ ہے اور اس میں ایک حکومتی اور قانونی دباؤ اور جبر اس کا عنصل نہیں جب یہ چیز ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کرنا غریبوں محتاجوں کا حتی الامکان ہاتھ بٹانا یہ اسلامی فریضہ ہے اللہ کا واجب کردہ امر ہے ہمارے پر تو پھر رفتہ رفتہ اس میں اور عناصر بڑھتے جائیں گے وہ عناصر جیسا کہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں ایک تو یہ ہوں گے کہ اس کو کس زمانے میں دیا جائے اسی طرح یہ عنصر ہوگا کہ اس کو کس شرح سے دیا جائے اسی طرح یہ عنصر ہوگا کہ کس کو دیا جائے پھر اور تفصیلیں ہوں گی کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں یہ چیزیں رفتہ رفتہ پیدا ہوتی جائیں گی چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں زکوٰۃ ایک طرح سے خیرات ہی تھی ایک طرح سے رضاکارانہ چیز ہی تھی اور کسی پر کوئی جبر نہیں تھا کہ اپنے مال کا کتنا حصہ خیرات کرے اس سلسلے میں میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا کہ زمانے جاہلیت میں بھی مشرکوں کے ہاں بھی ایک طرح کی زکات پائی جاتی تھی چنانچہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی پیداوار کا ایک حصہ اپنے بتوں کو دیتے ہیں کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں کچھ حصہ بتوں کے لیے اور پھر قرآن نے طنز کیا ہے کہ اگر اتفاقن کسی وجہ سے بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں پڑ جاتا ہے تو تو اسے لے لیتے ہیں دوبارہ بت کو دیتے ہیں لیکن مثلاََ ہوا کے چلنے سے یا کسی اور وجہ سے اللہ کا کچھ حصہ بتوں کے پاس چلا گیا تو اللہ کو نہیں دلاتے بتوں کو دیتے ہیں تو قرآن نے ایک تنزیہ انداز میں ذکر کیا ہے زمانۂ جاہلیت کے اربوں کی عادت کے متعلق کہ وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اپنی پیداوار کا ایک حصہ خیرات کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ بتوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں بتوں کے خالی ہمارے سب کے خالق اللہ کو وہ نہیں دیتے ہیں یہ صورت حال تھی جو مکے میں رہی اور مکے سے جب مدینہ مرورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں ایک تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے دوسرے مسلمانوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں تیسرے مسلمانوں کی دفاع وغیرہ کے لیے مال کی حاجت پیدا ہوتی ہے اور چوتھے ایک کاؤنٹر بیلنسنگ چیز کہیے وہ یہ کہ مسلمانوں کے مالی وسائل بھی بڑھ جاتے ہیں کہ رقم خرچ کر سکیں یعنی مدینہ منورہ میں بہت سے مالدار مسلمان تھے جو زراعت پیشہ تھے اور ان کے باغات اور ان کی زراعت سے کافی انہیں آمدنی ہوتی تھی اور وہ معین طور پر اس کا کچھ حصہ دے سکتے تھے ایک تاجر کے لیے وہ امکان نہیں ہوتا جتنا ایک کسان کے لیے کہ سال کے کس مہینے میں فصل کٹے گی اور اس کی مقدار کا ایک حصہ کس طرح کسی افسر کو کسی حکومت کو دیا جائے تو یہ صورت حال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سارے عناصر بیک وقت اس فریضے میں نہیں بڑھائے گئے ابتدان وہ ایک خیرات ابتدان وہ ایک رضاکارانہ چیز ابتدان وہ ایک غیر معین فریضا تھا کتنی مقدار میں دیں کب دیں کس کو دیں لیکن رفتہ رفتہ اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی اور اس میں وہ عناصر آ جائیں گے جس کی بنا پر آخر میں ہم زکوٰۃ کو آج کل کے ٹیکس سے الگ چیز نہیں سمجھ سکتے جس طرح آج کل کا ٹیکس ہے کہ اگر کوئی شرط دینے سے انکار کرے تو حکومت جبر کر کے اسے وصول کرتی ہے یہی حال رسول اللہ کی وفات پر جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے اور چند لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہم نماز پڑھیں گے ہم روزہ رکھیں گے ہم حج کو جائیں گے لیکن زکوٰۃ ایک ہماری طرف سے ایک پیشکش تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اب چونکہ وفات پا چکے ہیں ہم ان کے جانشین کو وہ پیشکش نہیں کریں گے تو حضرت کرنے اسے قبول نہیں فرمایا اور سارے صحابہ نے طے کیا کہ یہ ایک فریضہ ہے جس کو جبر سے وصول کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مجبور کیا کہ اسی طرح رکاط دیتے رہیں موجودہ خلیفے کو بھی بظاہر یعنی خلیفے کے تبصوص سے پوری امت کو جس طرح رسول کریم کی زندگی میں وہ دیا کرتی دی تھی ایک اور پہلو پر مجھے کچھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جہاں تک عام مہاجرین کا تعلق ہے وہ میں بس سابقہ لیکچروں میں اب سے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح ان کی بے روزگاری اور ان کی مصیبت زدگی کا اضالہ کیا گیا اور کس طرح مواقعات کے ذریعے سے مدنی مسلمانوں کے خاندانوں میں ان مکی مہاجرین کے خاندانوں کو جذب اور ضم کر کے ان دو خاندانوں کو ایک خاندان بنایا گیا اور یہ دونوں خاندان مشترکہ طور سے کمائی کرتے اور جیتے تھے مگر اس میں خود رسول اللہ کا ذکر نہیں یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بسر بدھ کس طرح کرتے تھے اور ان کے وسائل آمدنی کیا تھے شاید آپ کو معلوم ہوگا ایک مستشرق جو سویڈن کا ہے وہ لکھتا ہے کہ ابتدان مسلمان نہایت غریب تھے بہت ہی معصومان انداز میں لکھتا ہے ابتدان مسلمان بہت غریب تھے لہذا مجبوراً لوٹ کیا لوٹ مار کیا کرتے تھے سے رسول اللہ فوجیں بھیجتے تاکہ قافلوں کو لوٹ لیں کیونکہ مجبور تھے ان کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ اخلاقی نقطہ نظر, نظر سے یہ بیان اسلام کے لیے ایک بہت ہی سخت اعتراض ہوگا یہ دوسروں سے تو وہ کہتا ہے کہ انصاف کرو اور اپنے آپ کو وہ ہر چیز کا مجاز سمجھتا ہے تو اور مسلمان مدینہ کے لیے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس ان کی گزر اوقات کے وسائل تھے مدنی مسلمانوں کے پاس ان کی زمینیں تھیں وہ کاشت کرتے تھے وہ گراد کرتے تھے مدر مکی مہاجرین جو آیت تھے وہ بھی اب اسی کام میں مشغول ہو گئے کچھ لوگ تجارت کرنے لگے اور کچھ لوگ مثلا حرفت پیشہ تھے کوئی جوتے بنانے لگا کوئی کچھ اور نجاری سنائی وغیرہ کے کام کرنے لگا لیکن رسول اللہ کے متعلق عام طور پر ہماری تاریخی کتابوں میں کم ذکر ملتا ہے اس لیے میں ابتدان کچھ اس کے متعلق بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو ابتدا شہر کے جنوبی حصے میں قبا میں قیام فرمایا بعض روایتوں کے مطابق وہ دو تین ہفتے وہاں مقیم رہے لیکن میں اس روایت کو شخصاً تردید دیتا ہوں جو صرف چار دن کے قیام کا ذکر کرتا ہے دو شمبے کے دن وہاں پہنچے اور جمعے کے دن وہ روانہ ہو گئے کیونکہ اکثر ذکر آتا ہے کہ جب آپ مدینے کی طرف یعنی موجودہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو جمعہ کا دن تھا اور راستے میں زہر کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ نے اپنے کوچ کو بند کر کے وہیں راستے میں نماز پڑھی اور لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائے اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر بن النجار کے بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرماتے ہیں اونٹنی کا قصہ وغیرہ وہ ذیلی تفصیلیں ہیں مجھے اس سے بحث ہیں اس بارے میں یہ امروازی ہے کہ جب آپ پہلے پہلے خوبا میں پہنچے تین چار دن یا دو تین ہفتے ہی صحیح مقیم رہے تو مقامی لوگوں نے جو مسلمان تھے نہایت ہی احترام کے ساتھ نہایت ہی عظیم مہمان نوازی کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کی صبح دوپہر شام وغیرہ اور اس طرح اس وقت اس میزبانی کی وجہ سے اس مہمان نوازی کی وجہ سے یہ سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کس طرح زندگی گزراتے ہیں جب آگے بڑھ کر بنجار بن کی بستی میں بستے ہیں تو صحیح بخاری کے مطابق یہ آپ کے ننیال کا گھرانہ تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد المطلیف کی ماں ایک مدنی عورت تھی اور اس طرح رسول اللہ کا مکے والے رسول اللہ کا رشتہ مدینے کے ایک خاندان سے پیدا ہو چکا تھا اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ عبد المطلیف کے بعد سے ہر زمانے میں رسول اللہ کا خاندان اس رشتے کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھتا تھا چنانچہ چلی کا ہے جب کبھی عباس حضرت عباس رسول اللہ کے چچا شمالی رخ سفر پر جاتے مکے سے مثلا شام کو تو جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی مدینے میں اپنے خاندان میں ٹھہرتے وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ملتی ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے تعلقات یعنی مکی خاندان اور مدنی خاندان ان کے روابط دوستانہ اور خریبی تھے اور برخرا رہے تھے ان حالات میں صحیح بخاری کا یہ بیان کہ رسول اللہ نے بن النجار کی بستی میں اور ابو ایوب انصاری کے مقام میں جو قیام فرمایا وہ اس لیے تھا کہ وہ آپ کے ننیال کا خاندان تھا تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے میں اس موٹنی کے خصے وغیرہ کو فی الوقت ترک کرتا ہوں بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ جب ایک خریبی رشتے के کے مکان میں بزرگ قیام فرماتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے وساحل زندگی کیا ہے یقیناً قریبی رشتے دار نے آپ کی ضیافت کی ہوگی بغیر یہ مطالبہ کرنے کے کہ مجھے اس کے مصارف دیے جائیں اور اسے وہ اپنے لیے باعث فخر ہی سمجھتے رہے کہ رسول اللہ میرے گھر میں مہمان ہیں اس کا سلسلہ کئی مہینے تک جاری رہا کیونکہ اس مقام پر رسول اللہ نے پہنچتے ہی ایک بڑی مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ سارے شہر مدینہ کے مسلمان جن کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور رسول اللہ کی موجودگی کے باعث جو لوگ پہلے محلے والی مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی اب اس مرکزی مسجد میں رسول اللہ کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تھے ایک چھوٹی مسجد کافی نہیں ہو سکتی تھی لہذا ایک بڑی مسجد کی وہاں تعمیر شروع ہوئی اور اسی مسجد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند کمرے بنائے گئے یہ کمرے ابتدا اتنے نہیں تھے جو بعد میں نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں رسول اللہ کے ساتھ ایک تو آپ کی بیوی حضرت سودا تھی اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد دوسری بیوی جس سے شادی تو ہو چکی تھی لیکن ابھی رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی یعنی حضرت عائشہ ان کے لیے بھی کمرے کی ضرورت تھی اور ان دو کمروں کے علاوہ ایک کمرہ اور بنایا گیا تاکہ رسول اللہ کی جو دو شاہ زادیاں تھیں حضرت فاطمہ اور شاید حضرت اخیہ ان کے لیے بھی ایک کمرہ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہیں بعد میں کبھی تو ان حجروں میں رہنے والوں کی تعداد گھٹے گی مثلا لڑکیوں کی شادی ہو جائے اور کبھی ان کمروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی نئی بیویوں سے رواج عمل میں آنے کے باعث چنانچہ دل آخر جیسا کہ ہم جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے ہاں نو بیویاں تھیں اور ایک کنیز بھی حضرت ماریا کو لیکن اس سلسلے میں کچھ توجہوں کی ضرورت ہے جہاں تک حضرت ماریہ کا تعلق ہے سراحت سے مولو بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے حجروں میں نہیں رہتی تھی بلکہ ایک دوسرے مقام پر کسی قدر فاصلے پر ان کا علیحدہ مقام تھا کس وجہ سے یہ ہوا اس سے بحث کی ضرورت نہیں بہرحال حضرت ماریا خطیہ ایک علاحدہ مقام پر رہتی تھی اور اسی طرح مجھے جہاں تک اس وقت یاد آ رہا ہے حضرت صفیہ کا مقام بھی علاحدہ تھا وہ بھی ان حجروں میں نہیں رہتی تھی ان کمروں میں جیسا میں نے ابتدان بیان کیا ایک کمرہ حضرت سودا کے لیے تھا اور ایک کمرہ رسول اللہ کی دو شاہجزادیوں کے لیے تھا اور ایک کمرہ بنایا گیا جس میں جلدی ہی اس کا مقیم آ گیا یعنی حضرت عائشہ تو یہ دان تین حجرے تھے رسول اللہ کی اور رسول اللہ حضرت ابو ایوب کے مکان سے اٹھ کر یہاں آ جاتے ہیں اس وقت اہمیت پیدا ہوتی ہے اس سوال کو کہ آپ کی بسر بر کا کیا انتظام تھا لکھا ہے کہ مدینے کے انسار جو کسان تھے جو زراعت کی کاشت کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر نے بہتوں نے جو کافی مالدار تھے ہر شخص اپنے باغ میں ایک درخت کی نشان زندگی کر دیتا تھا کہ اس کا پھل رسول اللہ کے لیے ہوگا رسول اللہ کی اجازت سے انہوں نے ایسا کیا تھا اور ہر سال کھجور کی فصل کٹنے پر اس معین درخت سے جتنی کھجوریں حاصل ہوتی وہ سب رسول اللہ کے گھر پر بھیج دی جاتی اگر وہ رسول اللہ کی ضرورتوں سے زائد ہوتی تو غریب و میں تقسیم ہوتی ہے مہمانوں میں تقسیم ہوتی ہے غلط جس طرح رسول چاہتے اس پر عمل فرماتے لیکن وہ پیشکش برابر ہوتا رہتا تھا اور ہمارے محرخ ہمارے محدث اکثر حضرت عائشہ کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں بعض وقت مہینے گزر جاتے تھے ہم صرف دو چیزوں پر اکتفا کیا کرتے تھے دو سیاہ چیزوں پر کھجور اور پانی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ غالباً اس زمانے کا ذکر ہے جب رسول اللہ کے وسائل آمدنی میں صرف یہ پیشکش کی کھجوریں ہوا کرتی تھی رسول اللہ کی ازواج متحرات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں اس سلسلے میں ہمیں چند اور تفصیلیں نظر آتی ہیں مثلا اس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بکریاں خریدی تھیں اور ان کا دودھ خاندان میں خرچ ہوا کرتا تھا اسی طرح اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت کوئی لوگ خاص رسول اللہ کی خدمت میں ادب سے کوئی اونٹنی کوئی بکری جو دودھ والی ہو پیش کرتے اور التجا کرتے کہ اس کو قبول فرما کر وہ مریض افزائی کرے تو کبھی کبھی رسول اللہ اس کو قبول فرما لیتے تھے اور ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی شروع میں مثلا ایک بکری ہو بعد میں دس بکرییاں ہو گئیں شروع میں ایک اونٹی ہو بعد میں چار اونٹنیاں ہو گئیں تو ان کے لیے ہمیں تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ شہر مدینہ کے مضافات میں ایک چراگاہ معین کی گئی جہاں ایک صحابی رضاکارانہ طور پر ان جانوروں کی نگاہداشت کرتے انہیں چراتے چرواہے کا فریضہ انجام دیتے اور روزانہ دودھ اس مقام سے مدینہ لا کر رسول اکرم کے مکان میں پہنچایا کرتے تھے اور اہل خاندان اس دودھ کا بھی استعمال کرتے ان کھجوروں کا بھی اسی طرح ہمیں حضرت صادم عبادہ رضی اللہ عنہ جو بنی نجار ہی کے فرتے رسول اللہ کے قریبی رشتے دار تھے ننیالی طرف سے ان کی عادت تھی کہ روزانہ اپنے گھر میں پکی ہوئی چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی رسول اللہ کے مکان پر بھیج دو کبھی کوئی میٹھا کبھی کوئی ترکاری کبھی کوئی گول بہرحال جو بھی اچھی چیز ان کے مکان میں پکتی ہے بہت مالدار شخص تھے بعض بعض بہت جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر جی کیا تھا اسی اَسی اہل صفحہ کو ایک ہی رات میں اپنے گھر لے جا کر انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ روزانہ رسول اللہ کی خدمت میں کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں اور وہ اچھی خاصی مقدار میں ہوتا تھا رسول اللہ کے لیے بھی کافی ہوتا آپ کے مکان کے روجات متحرات کے لیے بھی کافی ہوتا اسی طرح رسول اللہ جب کھانا نوش فرماتے تو تنہا کھانا کبھی پسند نہیں کرتے تھے ہر وقت کچھ لوگوں کو جو موجود ہوتے کھانے پر بلا لیتے کبھی پانچ کبھی دس حلوے موقع ان لوگوں کی تعداد رہتی تو کچھ تو گھر کی چیزیں کھجور وغیرہ بھی نکالی جاتی ہیں کچھ وہ تحفے جو روز بروز آپ کے پاس آتے تھے کھانے کے سلسلے میں وہ بھی رسول اللہ کے ذاتی استعمال کے لیے اور مہمانوں کے لیے کام آتے اور اس طرح اس کا سلسلہ جاری رہتا جلدی ہی ایک ذریعہ آمدنی کا چھوٹا سا ذریعہ اس کا اضافہ ہوتا ہے وہ یہ کہ سن دو ہجری رمضان کے مہینے سے جنگوں کا آغاز ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جنگ کے مال غنیمت کا ایک بٹے پانچ حصہ حکومت کے لیے لے لیا جاتا ہے اور چار بٹے پانچ حصہ اس جنگ میں شریک ہونے والے سپاہیوں میں برابر برابر طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے بہت سی جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخص شریک رہے مثلا بدر میں مثلاً اس کے بعد کی جنگوں میں مختلف مقاموں کا تو اس وقت رسول اللہ کے لیے دو طریقے سے آمدنی ہونے لگی ایک تو سپاہی کی حیثیت سے کہ آپ جنگ میں شریک تھے اور سپاہیوں کے برابر آپ کو مال غنیم کے چار بٹے پانچ حصے میں سے ایک حصہ ملتا جس کی مقدار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور یہ موقع ہوتی یہ نہیں کہ مستقل ہر مہینہ یا ہر سال آمدنی ہوتی رہتی ہے اور دوسرا وسیلہ اسی مال غنیمت میں سرکاری مال تھا اس سرکاری مال کو رسول اللہ کی ثوابدید پر خدا نے چھوڑ رکھا تھا جس طرح چاہے آپ اسے تقسیم فرمائیں عام طور پر وہ آپ کی ذات کے لیے آپ کے خاندان کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ پبلک ضروریات کے لیے اور ملک کی عام بہبودی اور دفاع کا انتظام ہتھیار کا خریدنا وغیرہ ان چیزوں میں خرچ ہو لیکن بہرحال اگر رسول اللہ چاہتے کسی دن مکان میں کوئی چیز نہ ہو تو اس مال سرکاری خزانے کی ان چیزوں میں سے جو مال غنیمت تھی رسول اللہ اپنے لیے اس کا استعمال فرما سکتی جہاں تک زکوۃ کا تعلق ہے وہ بھی سرکاری خزانے میں رہتی لیکن اس کے لیے یہ اسلام نے طے کیا تھا کہ اس کا خرچ رسول اللہ کی ذات اور رسول اللہ کے اہل ویال کے لیے حرام ہے اور یہ نہایت ہی اہم اسلامی حکم ہے جس کی وجہ سے اسلامی فائنانس کے دفتر میں غبن اور تصرف و تغلق کا امکان گھٹ جاتا ہے اگر سرکاری آمدنی حکمران کی اپنی آمدنی سمجھ لی جائے پوری کی پوری تو حکمران کے خریبی لوگ ماتحت لوگ اس میں من مانے تصرف کریں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ حکمران اس کی ایک پائی بھی اپنے لیے نہیں لے سکتا اس کے لیے حرام ہے تو ماتحت اثروں کو درہ احتیاس سے کام لینے کی ضرورت پیش آئے گی کہ حکمران ہم سے پوچھے گا فلانی رقم کیا ہوئی اتنی رقم فلاں میں آئے گی حکمران کی اپنی ذات کے لیے حرام ہے یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے اس عام حکم میں استثناء یہ کیا گیا کہ جو مال دشمنوں سے کافروں سے غیر مسلموں سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو اس کا ایک حصہ رسول اللہ کے لیے رسول اللہ کے اخربا کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے انم الفاء اللّہ الرسول و ضبط وغیرہ جو الفاظ ہیں وہ صرف مال غنیمت کے متعلق ہیں غالم و علامہ غنیم تم شعین فن اللہ رسول و ذی القربہ مال غنیمت کا کچھ حصہ اگر رسول اللہ چاہتے تو اپنی ذات پر خرچ کر سکتے تھے لیکن زکوٰۃ کا کوئی حصہ بھی رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے لیے صرف نہیں کیا جا سکتا تھا بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بالکل ابتداء میں مدینہ منورہ میں مکے کا سوال نہیں کیونکہ مکے میں آپ کی اپنی جائیداد تھی اپنے بیوی سے حاصل کی وراثتی جائیداد وغیرہ تھی خود بھی تاجر تھے وہاں جو گزر اوقات ہوتی تھی اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کہاں کسی کھاتے ہیں مدینہ آنے پر جب ہمیں یہ صورت نظر نہیں آتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں وہ مہمان رہے اور اس کے بعد آپ کو ایسی چیزیں تحفے میں پیش کی گئیں جو مستقل تھیں مثلا کھجوروں کھجوروں کی کٹائی کے وقت اس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آتا اور آپ واقف ہوں گے کہ کھجور کو ہم سال بھر محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ مثلا دوسرے میں وہ کی طرح ایک دو دن میں سڑ کر خراب نہیں ہو جاتی اس کے بعد مال غنیمت ایک ذریعہ پیدا ہوا جو رسول اللہ کی سربوط کے انتظام میں کام آنے لگا اس کے بہت ہی جلد یعنی جنگ بدر کے بہت ہی جلد جنگ بہت پیش آئی مبش ایک سال کے بعد اس موقع پر ہمارے مورخ ایک نئی چیز کا ذکر کرتے ہیں وہاں مخریق نامی ایک یہودی تھا جو کہتے ہیں مسلمان ہو چکا تھا اور اپنی انتہائی عقیدت کی خاطر اس نے ایک وسیعت کی تھی کہ اگر اس جنگ میں میں مر جاؤں تو میرے سارے باغ جو مدینے میں تھے وہ رسول اللہ کے ہوں گے چنانچہ مخرق کے سات باغ تھے جو مدینے میں پائے جاتے تھے ان کی پوری آمدنی اب رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے لیے مختص ہو گئی تو اس طرح وہ ابتدائی زمانے کی دشواریاں گھٹنے لگی اسی طرح ہمیں اور چیزوں کا بھی اشارت ذکر ملتا ہے مگر میں ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ ہے نہیں رسول اللہ کی بسر اوقات کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتظامات تھے جن کی وجہ سے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی لوٹ مار کا باضابطہ انتظام کیا جائے اور اس طرح انسان بثر بت کرے یہ سلیح بہت تانا جھوٹی چیز ہے میں نے ابھی آپ سے بیان کیا کہ حکومت کی طرف سے ایک قانون بننا کہ سارے مسلمان سارے مالدار مسلمان اپنے آپ کی مدد کریں اس سلسلے میں ابتدان خیرات کا حکم دیا گیا اور یہی خیرات بعد میں ایک ٹیکس بن گئی اس سلسلے میں مجھے مقرر ذکر کرنا پڑتا ہے مال غنیمت کا مال غنیمت کی آمدنی کا ایک حصہ حکومت کے لیے ہوتا ہے مال غنیمت کا ایک بٹے پانچ حصہ اور مال خیر پورے کا پورا حکومت کی تص... تصرف میں آ جاتا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر دشمن سے لڑائی ہو اور جیسا کہ قرآن الفاظ ہیں گھوڑوں کو دوڑانے کے ذریعے سے دشمن کے علاقے پر دشمن کے مال پر قبضہ کیا گیا ہو تو اسے مال غنیمت قرار دیا جاتا اور اگر جنگ کے بغیر دشمن آ... ماتحتی قبول کر لیتا یا یہ قبول کر لیتا کہ ہم آزاد تو رہیں گے لیکن ہم تمہیں سالانہ خراج دیا کریں گے وغیرہ تو یہ ساری آمدنیاں فے کہلاتی تھیں اور ان کے تقسیم کرنے کا سوال نہیں ہوتا وہ کامل کا کامل سرکاری خزانے میں آ جاتا اور رسول اللہ کے لیے احکام دیے گئے تھے کہ تم اس طرح اسے تقسیم کرو حکومت کی ان دو آمدنیوں کے ساتھ ساتھ اب ہم زکاط کو لیں گے جس کے اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس کی ضرورتوں سے فالتو کچھ رقم ہو اور وہ رقم سال بھر اس کے قبضے میں بھی رہے یہ نہیں کہ آج تو میرے پاس اپنی ضرورتوں سے فاضل ایک لاکھ روپے ہیں لیکن چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں کے بعد وہ رقم میری ہی ضرورتوں کے لیے خرچ ہو گئی اسے فالتو رقم نہیں کہا جاتا قانون نے یہ فائدہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک معینہ نصاب کی رقم یعنی منیمم سے اونچی رقم کم از کم ایک سال تک اس کے ہاتھ میں موجود رہے تو اسے اس کا مثلاً ڈھائی فیصد زکوۃ کے نام سے حکومت کو دینا ہوگا اس میں کچھ تفصیلوں کی بھی ضرورت پیش آئے گی ساری زکوٰۃ ڈھائی فیصد نہیں ہے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ مختلف ہے مثلاً ایک شخص کے پاس روپیہ ہے یا سونا اور چاندی ہے ان پر ڈھائی فیصد رقم سالانہ دینی پڑتی ہے لیکن اگر کوئی شخص زراعت کرتا ہے تو فصل کو فصل پر جو رق کٹنے پر جو مقدار حکومت کے سپر کی جاتی ہے اسے زکوۃ الارض کہتے ہیں زکوات ہی کے نام سے اس چیز کو بھی ہم موسوم کرتے ہیں جو آج کل مثلاً مالگزاری کہلاتی ہے اسی طرح کسی شخص کے پاس مثلاً کوئی کان ہو سونے کی کان چاندے کی کان لوہے کی کان وغیرہ تو اس سے بھی اس کو ایک حصہ حکومت کے خدمت میں پیش کرنا ہوتا اور ان تمام کی شرطیں شرحیں مختلف تھی اسی طرح کسی کے پاس جانور ہوں بکریاں ہوں یا گائے بھینس گائے بیل ہوں یا اونٹ ہوں تو ان کی بھی ایک مقدار معین تھی کہ اس سے زیادہ کسی کے قبضے میں ہوں تو ہر سال اس کا اتنا حصہ اس شرح سے حکومت کو دیا کرے بکریوں کے متعلق عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیصد لیا جاتا تھا کسی کے پاس مثلا پانچ سو بکریاں ہوں تو وہ پانچ بکریاں دیتا کسی کے پاس دو سو بکریاں ہوں تو مثلا وہ دو بکریاں دیتا تھا عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اونٹوں کی شرح اور گائےوں کی شرح اس سے کسی قدر زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ پانچ اونٹوں پر ایک بکری دیں اور دس اونٹوں پر فلاں دیں اور مثلا بیس اونٹ ہوں تو ایک اونٹ دیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے میں اس کی تفصیلوں میں جاتا نہیں ہوں بعض وقت ہمیں ایک اور ذریعہ آمدنی بھی جی نظر آتا ہے وہ زکوۃ تجارت کی زکوٰۃ اسی طرح زکوٰۃ المعدل معدنیات کی زکوٰۃ اس طرح مختلف چیزوں پر جو ٹیکس مسلمان اپنی حکومت کو دیتے وہ سب ہی کے نام سے موسوم ہوتے اور ان کی مقدار مختلف ہوتی ان کے متعلق زیادہ تفصیلوں میں گئے بغیر مجھے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ بھی اسلامی خصوصیت ہے اسلام سے پہلے کے مذہبوں میں سرکاری آمدنی کے ذرائع یعنی کن کن چیزوں پر ٹیکس لیا جائے اس کی تفصیل تو ہمیں ملتی ہے مثلاً تو وغیرہ میں لیکن کن مداد میں اس کو خرچ کیا جائے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا وہ بالکل یا حکمران کی ثقافت پر ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کو وہ جیسا چاہے تقسیم کرے اور عام طور پر حکمران اپنی ذات پر اور اپنی فضول خرچی اپنی اجیاشی وغیرہ میں صرف کیا دے تھے قدیم عمل میرے علم میں قرآن مجید ہی وہ پہلی دینی کتاب ہے جس میں آمدنی کے وسائل کے متعلق بہت کم تفصیلیں ملتی ہیں لیکن خرچ کے متعلق انتہائی تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ کس کو کتنی رقم دی جاتی مثلاً باتو حقح یا مہا شادی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت پر زکات دینی چاہیے لیکن صرف لفظ حق ہے اور یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس مقدار میں یا وہ عشر ہوگا یا بٹ یا ڈھائی فیصد ہوگا یا پچیس فیصد یا پچاس فیصد وغیرہ اس کی ایسی تفصیلیں قرآن میں نہیں ہیں یہ تفصیلیں ہمیں ملیں گی حدیث میں لیکن قرآن کا یہ اصول نظر آتا ہے کہ آمدنی کے ذرائع کے متعلق زیادہ تفصیل نہ دے بلکہ اگر میرا انٹرپریٹیشن صحیح ہے تو قرآن اسے حکومت کی ثوابیت پر چھوڑ دیتا ہے کہ حزب ضرورت اس میں اضافہ تقریف کر سکتے ہو اور جن چیزوں کا قرآن میں مثلاً ذکر ہے کہ زراعت پر ٹیکس ہے تجارت پر ٹیکس ہے تو وہ بھی ہوگا کسی اور چیز پر بھی ہم ٹیکس لے سکتے ہیں مثلاً کسی مقام پر مچھلیاں ہوں کسی مقام پر شہد کی مکھیاں ہوں تو ان سے اگر تجارتی پیمانے پر آمدنی ہونے لگتی ہے تو اس کا ایک حصہ حکومت کو دیں یہ ساری چیزیں زکار بن جاتی ہیں اسلامی قانون کے لحاظ سے اور قرآن ان تفصیلوں میں جانا نہیں چاہتا البتہ وہ تقسیم کے متعلق نہایت ہی سخت الفاظ میں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عمل نہیں ہونا چاہیے اور وہ مشہور آیت سورہ نو آیت ساٹھ جس سے واقف ہیں انمس صدقات الفقرآ وساکین ولعامل علیہ ولم اللہ فتح قلوب رقاب و الغارمین و فی صبی اللہ وبن صبیر فریدن اللہ صدقات یعنی حکومت کی آمدنیوں کو یعنی زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے فقرا پر مساکین پر نمبر ایک شروع میں اس کے بعد ذکر ہے بل عاملین علیحا ان تمام لوگوں پر جو زکوٰۃ کے کام میں مشغول ہیں یعنی حکومت کے فنکشنریز میں اس ابھی تھوڑی دیر کے بعد مزید تفصیل دوں گا عاملین علیحا کے بعد ذکر آیا ہے بلم اللہ فتح ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے دل موہ لینے کی تمہیں ضرورت ہے مثلا تبلیغ اسلام کے لیے مثلاً جسے آج کل ہم کہتے ہیں سیکریٹ سروس حکومت مقفی طور پر لوگوں کو کچھ رقم خرچ کرتی ہے ملت کے اور مملکت کے مفاد میں اس کے بعد کا ایک لفظ ہے فر رقاب گردنوں کو چھڑانے کے لیے اس کے معنی دو لیے جاتے ہیں متفقہ طور پر ملک کے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور اسلامی مملکت کی مسلم اور غیر مسلم رعایا کو اگر دشمن کے ہاتھ میں قید ہو گئی ہو تو ہریا دے کر رہائی دلانے کے لیے یہ بھی ایک مد ہے زکوٰۃ کی آمدنیوں کے مدات تقسیم کے سلسلے میں اس کے بعد ایک اور لفظ ہے غارمی اس کے معنی یہ ہیں وہ کھاتے پیتے مالدار لوگ جن پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے بہت سخت مالی ادائیگی کے سلسلے میں مثلا فرض کیجئے کہ میں نے کسی آدمی کو ختل کر دیا مجھے خون بہا دینے کی ضرورت ہے میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے غریب آدمی ہوں اس سے اصول بے شک ہوا ہے لیکن آمدن نہیں تھا تو حکومت کا فریضہ ہے کہ میری مدد کرے تاکہ میں اس فریضے کی انجام دہی سے دوش بھی ہوں اور متضرر کے قریبی رشتہ داروں کو جو کمانے والا فرد تھا خاندان کا اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آئے اسے خون بہا دلایا جائے تاکہ ایک حد تک اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں یہ ہے قارمی اس کے بھی میں کچھ اور تفصیل کروں گا بعد میں اس کے بعد ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ حیرت ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ کے اولین معنی یہ ہیں سروس ملک کی مدافعت کے انتظامات فوج کے اخراجات مسجدیں بنانا وغیرہ سیکنڈری چیز سمجھے گئے فی اللہ سے پہلی مراد فوج کے انتظامات اور فوجی ضروریات اور دفاع کے انتظامات پر خرچ کرنا یہ اس سرکاری آمدنی کا ایک خرچ کا مد ہے اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جس کی توقع نہیں تھی عام حالات میں مگر اس کا ذکر یہاں ملتا ہے ابن السبی اس کے لفظی معنی ہیں راستے کا بچہ لفظی معنی اور مراد اس سے ہوتی ہے مسافر مسافر کسی مقام کا بھی ہو اگر ہمارے علاقے سے گزرتا ہے تو آج کل حکومتیں تو مسافروں سے ٹیکس لیتی ہیں ہمارے ملک میں کیوں آ رہے ہو اور اسلامی قانون کا حکم یہ ہے کہ مسافروں کی مہمان نوازی کرو انہیں کھلا پلاؤ مفت ہوٹل مہیا کرو مفت کھانے پینے کو دو کم سے کم تین دن پرانے زمانے کا رواج تھا اس ذکر کے بعد ان آٹھ مدات کا ذکر کرنے کے بعد الفاظ یہ ہیں یہ اللہ کا مقرر کردہ حکم ہے فرید و تم من اللہ دوسرے الفاظ میں حکومت کی بجٹنگ کی پالیسی معین کر دی گئی ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کی آمدنی سے رقم دلائی جائے اس مد میں آٹھ کا ذکر ہے فقرا مساکین عاملین علیہ مولتی قلوبوم رخاب غارمین فیصل اللہ ابن صلی اس سلسلے میں ایک چھوٹی چیز چیز دلچسپ ہے وہ اس کا میں ذکر کرتا ہوں امام شافی کا بیان وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ آٹھ مدات میں رقم خرچ کرنے کا حکم ہے لہذا آمدنی کا ایک بٹے آٹھ حصہ ہر کسی کو دلایا جائے گا بقرا کو ایک بٹے آٹھ مساجرین کو ایک بٹے آٹھ اقاب کے لیے ایک بٹے آٹھ وغیرہ وغیرہ دوسرے ایماں کی یہ رائے نہیں ہے بہرحال یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ اس کا ایک اور سلسلے میں ہمیں استعمال کرنا ہے ابتدائی دو نام فخرا اور مساکین اس کی کیا مراد ہے بظاہر دونوں مترادل سے مگر اس میں اختلاف رائے رہا ہے اور اس اختلاف رائے کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا تو امام شاقی نے کہا چونکہ اللہ نے آٹھ مدعوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے اپنے بھور مرحمت سے غریبوں کو دگنا حصہ دلانا چاہا اس لیے دو نام استعمال کیے گئے ہیں ایک بٹے آٹھ غریبوں کے لیے ایک بٹے آٹھ فقیروں کے لیے ایک بٹے آٹھ مسکینوں کے لیے یعنی دونوں غریبوں کے لیے یعنی ان کو بجائے ایک بٹے آٹھ کے دو بٹے آٹھ خرچ ایک چوتھائی آمدنی لوگوں کے لیے خرچ کی جائے یہ سے علمی بحث کے سلسلے میں نے آپ سے بیان کیا البتہ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے آج کل اگر ہم اپنے اپنی شخاقی کتابوں کو کھولیں تو اس میں نظر آئے گا کہ زکوۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی وہ تصور کی بنا پر پیدا ہوا میں شاید ابھی آپ کو بیان کروں لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ انتہائی ابتدائی زمانے میں اسلام کے اور اسلام کے انتہائی مقدس اور قابل احترام ہستیوں کی یہ رائے نہیں تھی چنانچہ کتاب الخراج امام ابو یوسف کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں زکوٰۃ کی آمدنی سے یہودیوں کی بھی مدد فرماتی تھی اور ان کے الفاظ قصہ یہ ہے کہ ایک دن وہ مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص بھیپ بھی مانگ رہا ہے انہیں حیرت ہی جی میرے زمانے میں لوگ بھیک مانگے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حکومت کا فریضہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرے انہیں کھلائے پلائے اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں اب تک کاروبار کیا کرتا تھا اور جزیا دیا کرتا تھا لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں میں کام نہیں کر سکتا مجبور ہو گیا ہوں کہ بھیک مانگ حضرت عمر بے حد متاثر ہوتے ہیں اور فوراً اپنے افسر خزانہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس یہودی کے لیے ایک روزینہ مقرر کر دیا جائے اور ان کے الفاظ ہیں حضا من مساکین اہل کتاب یہ مساکین کے مد میں آتا ہے زکوٰۃ سے اس کو رقم دی جائے کیونکہ یہ مساکین میں ہے دوسرے الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے اور بعض دیگر صحابہ بھی حضرت زید بن ثابت حضرت ابن عباس وغیرہ کا ذکر تبری نے کیا ہے کہ زکوۃ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فخرا سے مراد مسلمانوں کے فقیر اور مساکین سے مراد غیر مسلم رائت کے فقیر ہوں گی جو بھی ہو یہ پہلی مد ہے بل عاملینا علیہ جو تیسری مد ہے فخرا اور مساکین کے بعد قرانی فہرست میں اس کی اگر میں یہ توجہ کروں کہ اس سے مراد پورا سول ایڈمنسٹریشن ہے تو حیرت نہ ہو ملک کا سویل ایڈمنسٹریشن کیونکہ زکوٰۃ کو جمع کرنے والے زکوٰۃ کا حساب رکھنے والے زکوات کے حسابات کی جانچ پڑتال آڈیٹنگ کرنے والے زکوٰۃ کو تقسیم کرنے والے تقسیم کی نگرانی کرنے والے یہ سب کے سب اس لفظ عاملین علیہ میں آ جاتے ہیں جو اس زمانے کے نظم و نس کو دیکھتے ہوئے جو بہت ہی سمپل اور سادہ تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا سول ایڈمنسٹریشن یعنی سرکاری ملازمین کی تنخواہ زکات کی آمدنی سے دی جائے گی اس کے بعد کا لفظ ہے معلفتی خلوب ہوں اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے ایک کٹر قسم کے عالم کی ابویالہ الفر الحمبلی کٹر کا لفظ میں اچھے معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کسی ضرورت سیاسی ضرورت کے بعد دبنے والے انسان نہیں تھے کھری کھری بات سن ہوتی تھی ان کی ایک کتاب ہے الحکام السلطانیہ یہ ماوردی کے معاصر ہیں اور ماوردی کی کتاب ہی کے نام سے یہ بھی ایک کتاب لکھتے ہیں اللہ کام السلطانیہ اور اس میں زکوٰۃ کے مدداتی کی تفصیل سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ معلفت خلوب جن لوگوں کا دل موہ لینا ہے ان کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں دوسرے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جائے کہ وہ مسلمانوں کو مذرت پہنچانے سے بات رہیں عام حالات میں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن انہیں اگر ہم کچھ رقم دے دیں تو مثلا جنگ کے زمانے میں وہ نیوٹرل رہیں گے غیر جانبدار رہیں گے ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تیسری قسم ابویالہ الفرا لکھتے ہیں ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور چوتھی قسم کہتے ہیں وہ ان لوگوں کی ہے جن کو رقم اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے خریبی رشتے دار ان کے قبیلے کے لوگ ان کے خاندان کے لوگ اسلام قبول کریں اور اس فہرست کے بعد وہ ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں یہ رقم مسلمان اور غیر مسلم کسی کو بھی دی جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ کسی کی تعلیفیں خلبی کرنی ہو کسی کو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے رقم دی جانی ہو تو غیر مسلم ہی ہوگا عام حالتوں میں وہ سراحت سے کہتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کو المحلفتی خلوب کی مت سے دکات کی آمدنی سے رقم دی جا سکتی ہے اس سے آگے چلیے تو پھر جانے یعنی ملک کے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے حکومت امداد کرے ملک کی رعایا کو دشمن کی خیر سے چھڑانے کے لیے حکومت امداد صرف کرے اس سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے طبقات ابن سعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے متعلق کچھ تفصیلی حالات دے کر ان کا خط نقل کیا گیا ہے وہ خط ہے ان کے گورنر یمن کے نام اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی مسلمان ریاض دشمن کے ہاتھ میں قید ہے اس کو چھڑانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کی جائے اس صراحت کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا ضمی ہو تو گویا رقاب کے سلسلے میں اسلامی رائیت کو دشمن کی خیریت سے رہائی دلانے کے لیے جو فری دیا جاتا ہے اس میں بھی امتیاز نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلم کا جس طرح فقرہ اور مساکین کے ذریعے سے حضرت عمر کی راہ میں غیر مسلم کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے جس طرح معلف قلوبوں کے سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں اسی طرح رقاب کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی بظاہر غیر مسلموں پر خرچ کی جا سکتی ہے غارمین کا لفظ جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی شخص پر غیر معمولی بوجھ پڑ جائے رقم کی ادائی کے سلسلے میں ہے تو وہ کھاتا پیتا لیکن ایک اتنا بار پڑ گیا کہ وہ اسے سربراہ نہیں ہو سکتا ہمارے مولک مثالیں دیتے ہیں مثلا اس کا مال راستے میں چوری گیا یا اس کا مال کسی تغیانی میں کسی زلزلے میں ایک ضائع ہو گیا وغیرہ وغیرہ ایسی حالتوں میں اس بظاہر مالدار شخص کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محتاج بن گیا ہے عاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بظاہر اسی لفظ غارمین سے استمبا کر کے ایک نئی چیز کا ہمیں اضافہ نظر آتا ہے اور وہ سرکاری خزانے سے لوگوں کو امداد نہیں بلکہ قرض دینا تھا کوئی شخص کھاتا پیتا ہے اس کو امداد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے مال کی ضرورت ہے مثلاً تجارت کے لیے مثلاً کسی اور کام کے لیے تو حکومت اس کو قرض دیتی ہے اور وہ قرض ظاہر ہے کے بلاسودی ہو جائے گی دنیا کا کون سا شخص ہے جو حکومت سے زیادہ اپنے آپ کو خوشدلی کے ساتھ اس پر آمادہ کرے کہ لوگوں کو بے سودی قرض دے اکا دکا ملتا ہے لیکن حکومت ہی وہ شخصیت ہے جو سود کا آمدنی کا خیال کیے بغیر رعایا کی آمدنی رعایا کو قرض دے سکتی ہے چنانچہ حضرت عمر کا طرز عمل یہ نظر آتا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ لوگوں کو سرکاری خزانے سے بلاسودی قرض دیں اور اس سے خود حضرت عمر بھی فائدہ اٹھایا کرتی ان کی آمدنی کم تھی ان کی تنخواہ کم تھی کبھی کبھی انہیں ضرورتیں پیش آتی تھیں تو وہ سرکاری خزانے سے قرض لیتے تھے جب ان کا ششماہی روزینہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ماہ تنخواہیں نہیں بڑھتی تھی بلکہ چھ ماہ میں ایک بار سال میں دو مرتبہ وہ اپنی اس تنخواہ کے ملنے پر وہ سرکاری رقم کو ادا کر دیا کرتے اس طرح تاجروں کو بھی اسی طرح اور لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا تھا یہ لفظ غاربین سے بظاہر استعمال کیا گیا تھا فی سبیل اللہ کے متعلق ابھی میں نے ایک خطب اشارہ کر دیا ہے کہ اس سے اولین مراد فوجی انتظام دفاع کا انتظام ہے سول ایڈمنسٹریشن کا ذکر ہم عاملین علیہ کے تحت دیکھ چکے ہیں فی سبیل اللہ کے ذریعے سے پورا ملیٹری ایڈمنسٹریشن اس کے اندر آ جاتا ہے سپاہیوں کی ضرورتیں پورا کرنا اسلحہ کی فراہمی اور دیگر ضرورتیں جو فوج کی ہیں وہ سب اس مت کے تحت آ جاتی ہیں نیز اور چیزیں مثلا مسجدوں کا بنانا مثلا کاروان سرائے کی تعمیر کرنا مثلا مدرسوں کی تعمیر کرنا وغیرہ یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے رب لفظ کے تحت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تحت آ جاتی ہے آخری چیز ابن الصدی راستے کا بچہ یعنی مسافر جو گزر رہے ہیں اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس میں بھی مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کوئی غیر مسلم کسی مقام سے گزرے اور مسلم وہاں سب مسلمان ہی مسلمان ہیں تو اس کی مہمان نوازی اس کی ضرورتوں کا انتظام کرنا یہ حکومت کے فرائض کے اندر داخل تھا اور میں اس کو اترا اور بھی ڈیولپ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ فی صبی اللہ کے معنی پورے ٹورسٹ ٹریفک کا انتظام ہے اس میں سڑکوں کا بنانا پلوں کا بنانا پولیس کا انتظام کرنا کہ گزرنے والوں کی جان و مال محفوظ رہے اسی طرح بازاروں کی نگرانی کہ وہاں پر دگا اور فریب نہ ہو غذا صحت کے لیے مضر نہ ہو وغیرہ وغیرہ یہ سارے انتظامات میری رائے میں ابن الصلیل کے لفظ کے تحت آ جائیں گے یہ ایک ریاکشن ہے میرا جو اس آیت کے پڑھنے سے اور اس آیت کے متعلق ہمارے پرانے فقحا اور ہمارے پرانے مفسرین کی رائےوں کو معلوم کرنے کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے میں جانتا ہوں اور اس کا میں اعتراض بھی کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے فقہا یہ رائے نہیں رکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی انہیں اختیار ہے لیکن جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر جیسے خلیفہ یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی زکوٰۃ کی مد سے امداد کیا کرتے ہے یہودی کے متعلق میں نے ابھی ذکر کیا کہ کتاب الخراج کے مطابق مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور برادری نے نشارہ کے متعلق شام کے جو تھے حضرت عمر کے شام کے سفر کے دوران میں وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ زکوٰۃ کی مدد سے غریب اور محتاج عیسائیوں کی مدد کرنے کا حضرت عمر نے حکم دیا تھا ایک سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تصور آج کل ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہر شخص اپنی بچت سے سال کے اختتام پر ڈھائی فیصد رقم غریبوں کو دیا کرے یہ تصور کب سے پیدا ہوا پہلے نبوی میں زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں متدین سے جو جنگ ہوئی وہ اسی زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلے میں تھی لوگ اس کو حکومت کو دینا نہیں چاہتے تھے اور وہ تلوار کے دور سے ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں زکوٰۃ حکومت ہی کو ادا کرنی ہوگی اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ فرق کیسے ہوا اس کی وجہ بیان یہ کی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ نہ حضرت عبوبکر کے زمانے کا واقعہ ہے نہ حضرت عمر کے بلکہ حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ ہے اسی سنسائی سیزی میں مسلمانوں کی فوجیں دریائے جیرون کو عبور کر کے ماورا کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں یعنی چین کی سرحد پر اس وقت اسلامی حکومت سن ستائیس رسول اللہ کے وفات کے صرف پندرہ سال بعد تین براضوں میں پھیل جاتی ہے اسلامی حکومت یورپ افریقہ ایشیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی آبادی کی بہت بڑی اکثریت غیر مسلم تھی خطوحات نئے ہوئے تھے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ لوگ راتوں رات مسلمان ہو جائیں گے میرا اپنا گمان ہے کہ اس وقت ایک سو مربع میل میں ایک سے زیادہ مسلمان نہیں ہوتا تھا ان حالات میں یہ میرا اندازہ ہے میں میرے پاس ثبوت نہیں اس زمانے میں اگر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ہر ہر مسلمان کے مکان میں ہم جائیں زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے میں ابھی اس کا ذکر کروں گا کہ پھر غیر مسلموں سے کیا ہوتا ہے اگر زکوۃ کی وصولی کے لیے ٹیکس کا اکثر ہر ہر مسلمان کے مکان میں جائے اس سے اس کا حساب مانگے کہ تمہیں کتنی آمدنی ہوئی کتنا خرچ ہوا کتنی رقم سال بھر باقی رہی اور تین بر اعظموں میں کام کرنا ہے اتنے عظیم الشان امرے کی ضرورت ہوگی یہ میرا اندازہ ہے کہ مصارف زیادہ ہوں گے اور آمدنی اس سے کم ہوگی ان حالات میں حضرت عثمان کے وزیر فینانس نے مثلاً مشورہ دیا ہوگا کہ اس رقم کو مسلمانوں پر چھوڑ دو انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اللہ کا کیا فرض کیا ہوا امر ہے اس لیے ان لوگوں کی ضمیر پر چھوڑ دو ان سے کہہ دو کہ ہر سال تم زکوٰۃ کی رقم خود ہی پرانی احکام کے مطابق تقسیم کر لیا کر دو. چونکہ اگر حکومت اس کے انتظام کو بدستور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی میرا اندازہ یہ ہے کہ آمدنی کم ہوتی اور ٹیکس کلیکٹرز کی تنخواہوں میں اس سے زیادہ خرچ کرنی پڑتی اسے کوئی اخلمن وزیر فائنانس کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا بہرحال ان حالات میں حضرت عثمان کے زمانے سے طے یہ کیا گیا کہ زراعت کی زکوۃ مادنیات کی زکوۃ اور فلاں فلاں چیزوں کی زکوۃ تو بدستور حکومت لیا کرے گی لیکن ناقد کی زکوۃ سونا اور چاندی اور درہم اور دینار اس کو مسلمان اپنی ہی ذاتی ثوابیت پر اور اپنے ضمیر کے ڈکٹیٹ کے مطابق ہر سال تقسیم کر دیا کرے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہم بھول گئے ہیں کہ زکوۃ کے معنی عہد نبوی میں اور خلافت راشدہ کے ابتدائی دو خلیفوں کے دور میں کیا تھے اور اب ہم اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی خیرات ہے جو ہر سال ہم اپنی آمدنی سے اپنی بچت سے غریبوں کی کرتے ہیں حالانکہ صرف غریبوں ہی کا اس میں حق نہیں ہے اور مددات بھی اس کے اندر ہیں آٹھ مدد جن کا ابھی ہم نے ذکر دیکھا اس میں فوج کی مدد بھی ہے اس میں تبلیغ اسلام کا بھی نام آتا ہے اور وہ اسی چیزیں آتی ہیں یہ تھیں جو چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں یہ آپ سے بیان کروں اور اس سوال کا میں آپ جواب دیتا ہوں کہ مسلمانوں سے تو یہ ہو رہا ہے پھر غیر مسلم رعایا سے کیا کیا جاتا ہے ان کے متعلق دو چیزیں نظر آتی ہیں اول مثلاً زراعت ہے زراعت کے سلسلے میں اس ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں کسی علاقے کو فتح کیا جاتا تو ایک معاہدے کے ذریعے سے یہ صلاحت کی جاتی کہ اس پورے علاقے کے لوگ کتنی رقم حکومت کو سالانہ پیش کریں گے اور پھر اس کے لیے ایک خصوصی انتظام ہوتا اس علاقے میں ایک حکومت کا ڈیلیگیٹ ایک نائب ہوتا جو مقامی رعایات سے رقم وصول کر کے حکومت کو سالانہ اتنی رقم ادا کر دیا گیا اسے خراج کا نام دیا جاتا تھا یہ خراج دراعتی اراضی کے لیے بھی ہوتا دیگر چیزوں کے لیے بھی ہوتا اسی طرح غیر مسلموں سے جزیہ بھی لیا جاتا اس کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے جو اول قرآن احکام کے تحت صرف اہل کتاب یعنی یہودی اور نسلانیوں کے متعلق خیال کیا گیا لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اول اس میں مجوسیوں پارسیوں کو شامل کیا گیا پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بربر جو شمالی افریقہ میں رہتے تھے جو ایک طرح کے بت پرست تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا پھر جلدی ہی جب سندھ فتح ہوا تو ہندوستان کے بدھ مت کے لوگوں کو جو وہاں پائے جاتے تھے ان کو بھی اسی زمنے میں شامل کر لیا گیا وہ بھی جزیا دینے لگے تو اس طرح غیر مسلم رعایات سے بھی ٹیکس لیے جاتے تھے اور بعض صورتوں میں وہ مسلمانوں کے ٹیکس سے کسی قدر گراں تر شرح سے مثلاً کہتے ہیں کہ تاجر اگر سامان لاتے کسی مقام پر اور وہ مسلمان ہوتے تو ان سے مثلا ڈھائی فیصد شرح پر چنگی وصول کی جاتی ہے۔ اگر وہ ضمی ہوتے تو ان سے پانچ فیصد شرح پر اور اگر غیر ملکی غیر مسلم ہوتے تو ان سے دس فیصد شرح بدلی ہوئی رہتی ہے۔ اور ایک ذکر کیا گیا ہے عرض عمر کے زمانے کے متعلق مدینے میں گرانی بڑھنے لگی انفلیشن ہوا تو انہوں نے غیر ملکی غیر مسلم تاجروں سے امپورٹ ڈیوٹی بجائے دس فیصد کے گھٹا کر پانچ فیصد کر دیا تاکہ نرخت سامان کے نرخ میں تخفیف ہو لوگوں کو گرانی کی جگہ کچھ سہولت مہیا کی جائے یہ چند اصول تھے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ سونے اور چاندی کے متعلق ہے اس کے متعلق کیا فائدہ ہو تو ہمیں صراحت ملتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں پر ہے غیر مسلموں پر نہیں ہے غیر مسلموں پر زراعت وغیرہ کا کی زکات تو لی جاتی ہے ٹیکس اور خراج کے نام سے لیکن سونے چاندی اور درہم و دینار پر ان سے نہیں لیا جاتا ہے اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ چونکہ غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے اندر داخلی خود مختاری دے دی گئی تھی مسلمانوں کے علاوہ جتنی رعایا تھی یہودی اور نسکانی اور پارسی وغیرہ وغیرہ ہر ایک کمیونٹی کو ایک انٹرنل اٹانمی تھی تو ان کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کچھ رقم کی ضرورت ہونی چاہیے لہذا غیر مسلم رعایا کی جو سونے چاندی کی رقم پر زکوٰۃ تھی میں زکوات کلب انورٹیڈ کامات میں رہتا ہوں وہ اس ان کے کمیونل ایڈمنسٹریشن کے لیے مخصوص کر دیا گیا کمیونل ایڈمنسٹریشن ان سے اپنا ٹیکس وصول کرتا اور اس کے ذریعے سے اپنے کمیونل ضروریات کو پور کرنے کی, پورا کرنے کی کوشش کرتا یہ ایک جز ہے میری تقریر کا دوسرا جز اب باقی رہتا ہے وہ ان اللہ نماز کے بعد میں آس یاز کروں گا وہ تقریب کیلنڈر کے متعلق ہے اور پھر کچھ تشنگی رہ گئی ہو تو آپ سوالات کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ میں اول جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں اپنی تقریر کے ایک جس کے متعلق جس پر اب تک کہنے کا کچھ موقع ملا نہیں روشنی ڈال اور وہ تقریب کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ دلچسپ ہے اور عموماً اس پر ہمارے مولفین وغیرہ آج کل کم غور کرتے رہے ہیں عرب میں اسلام سے پہلے شمسی سال پایا جاتا تھا جس طرح آج کل انگریزی سن کی وجہ سے سال کے موسم معینہ مہینوں میں آتے ہیں لیکن اس کا نظام اس کا سسٹم الگ تھا مہینوں کا آغاز رویت ہلال سے ہوتا اور مہینے کا اختتام نئے رویت ہلال سے یعنی خالص قمری مہینے پائے جاتے تھے لیکن چونکہ قمری سال بارہ مہینوں میں سے مسلم چھ مہینے سے چھ مہینے تیسے وغیرہ اگر ہم کریں تو ان کی مجموعی تعداد دنوں کی ہوتی ہے کوئی تین سو چون دن اور موسموں کا جو فرق پیدا ہوتا ہے کبھی گرمی کبھی سردی اور کھلا یہ آفتاب کی گردش کے باعث ہے اور آفتاب کی گردش ہوتی ہے تین سو پینسٹھ دن تین سو چھسٹھ دن اس ضرورت کو پورا کرنے کے بہت ہی قدیم زمانے میں کہتے ہیں کہ بادل والوں ہی نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ قمری سال چھوٹا ہوتا ہے کوئی گیارہ بارہ دن بہ نسبت شمسی سال کے تو اس کو دور کرنے کی انہوں نے ایک تجویز اختیار کر لی کیونکہ دیکھا کہ اگر قمری سال پر عمل کریں تو فصل کاٹنے کا زمانہ حکومت کو فصل پر ٹیکس دینے کا زمانہ اور بیجوں کو بونے کا زمانہ وغیرہ اس حساب سے چلتے نہیں اور لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا ایک حل بتا معلوم کیا وہ یہ تھا کہ تقریباً ہر تین سال میں ایک مرتبہ بجائے بارہ کے تیرہ مہینوں کا سال کر دیا جائے جیسے میں نے بیان کیا کہ گیارہ دن چھوٹا ہوتا ہے خمری سال تو تین سال میں گیارہ یا تینتیس دن ہوں گے جو تقریباً ایک مہینے کے برابر ہے تو کروسو مودو ہر تین سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ ہو جاتا تھا کیلنڈر میں کچھ سال تیرہ مہینے ہوئے پھر اس کے بعد کے دو سال بارہ بارہ مہینوں کے ہوں گے پھر تیسرے سال تیرہ مہینے کا دن ہوگا لیکن کچھ عرصے کے بعد تجربے نے بتایا کہ یہ حساب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے انتیس دن کی اور مثلاً تینتیس دن کا تینتیس دن کی ضرورت ہے اور ایک مہینے کے حساب سے انتیسے دن ہوتے ہیں تو پھر فرق پیدا ہوتا ہے یہ فرق رلیٹیولی ذرا دیر سے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فرق ہوتا ہے تو پھر انہوں نے اپنے علم کی ترقی سے تحقیقات سے اس چیز کو مزید ڈیولپ کیا اور کہا کہ اتنے سال کے بعد دو برس کے بعد ایک مہینے کا اضافہ ہوگا اتنے سال کے بعد تین برس کے بعد ایک مہینے کا اضافہ ہوگا وغیرہ اور اس طرح وہ گروسو مودو اس بات میں کامیاب ہو چکے تھے کہ خمری مہینوں کے ذریعے سے بھی شمسی مہینے کا جو زیادہ تر زراعتی اغراض کے لیے ہے حل معلوم کر لیا شہر مکہ میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی اور اس کو زمانۂ جاہلیت میں نشی کا نام دیا گیا تھا نون سین یہ نشی میں اس کی پوری تفصیلوں میں جاتا نہیں صرف کہنا یہ ہے کہ نشی جس میں کبھی کبھی ایک تیرواں مہینہ بڑھ جاتا تھا اس کا رواج رہا مکے میں اور مکے کے حج کے باعث سارے جزیرہ نما عرب نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بجوش آخری تین مہینوں کے اسی قانون کے تحت سر آخری تین مہینے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوضاع کے خطبے میں نسی کی منسوخی کا پرانی احکام کے تحت اعلان فرمایا آخری لایا تو اس کا کی منسوخی عمل میں آئی رسول اللہ کی وفات سے صرف تین مہینے پہلے ذیح کے مہینے میں اور آپ ربی اللہ بل میں فوت ہو جاتے ہیں تو اس اصلاح یا خالصین اسلام کے الفاظ میں اس ناساہی کی نافاہمی کی ترمیم کی وجہ سے کیا نتائج نکلے اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا نافاہمی کی اصلاح وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ خالص خمری مہینہ رائج ہو جانے کی وجہ سے حکومت کو ٹیکسیشن میں دشواری پیدا ہوگی مثلا ہم نے طے کیا کہ رمضان کے مہینے میں ہر سال لوگ زمین کی مال گزاری ادا کریں تو ایک سال پہلے سال تو رمضان کے مہینے میں ٹھیک بڑھتا ہے لیکن اس کے بعد ہی رفتہ رفتہ فرق پیدا ہو جاتا ہے رمضان آ جاتا ہے فصلیں کٹتی نہیں کھیتیں کھڑی رہتی ہیں تصبر کر لیا گیا کہ اس بنا پر یہ اصلاح نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے تخریب تھی لیکن عہد نبوی کا رواج ہمیں اس کا جواب دے دیتا ہے کہ ایسا نہیں تھا اگرچہ کہ نشیک کی منصوری کا اعلان تو فرمایا گیا زی حجہ سن دس ہجری میں بپاس سے تین مہینے پہلے لیکن غالباً اس کی پیش بندی میں اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی سے ایک اور انتظام ناقص کر دیا گیا تھا جس کے اشارات ہم کو پوری وضاحت کے ساتھ مختلف مکتوبات نبوی میں ملتے ہیں مختلف قبیلوں سے سرداروں کو پروانے دیے جاتے ہیں ان سے معاہدے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی چیز بطور جاگیر وغیرہ کی دی جاتی ہے تو اس میں سراحت ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ معین مہینے میں رمضان شوال وغیرہ میں نہیں دیں گے بلکہ فصل کے کٹنے پر دوسرے الفاظ میں سب سے بڑی دشواری ہمری سال میں یہی ہے کہ زراعتی اغراض کے لیے وہ کارآمد ہیں اس کا حل رسول اللہ نے فرما دیا کہ زراعتی اغراض کے لیے لوگ اپنا ٹیکس یا زکوٰۃ یا مال گزاری ہمری مہینے کے لحاظ سے نہیں دیں گے بلکہ فصل کے کٹنے کا لہذا ساری دشواریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں باقی جو دوسرے ٹیکس ادا کرنے ہوتے ہیں مثلا تجارت کے مثلا مادنیات کے مثلا دیگر اس میں اس ترمیم کی وجہ سے اس قانون کی تبدیلی کی وجہ سے اور شمسی سال کی جگہ قمری سال کو نافذ کرنے کی وجہ سے حکومت کو ایک غیر معمولی فائدہ حاصل ہو گیا ایک مرتبہ جرمنی میں ایک لیکچر دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر اس مصلحت کو آج روسی اور وزرائے فہناس معلوم کریں تو دونوں بھی فصلی ہجری،, ہجری یعنی خمری سن کو اختیار کر لیں گے اور شمسی سن کو دور کر دیں گے اور اس کی وجہ میں نے یہ بتائی کہ چونکہ خمری سال گیارہ دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر تیس سال میں شمسی لحاظ سے تو آپ مثلاً تیس مرتبہ ٹیکس ادا کریں گے لیکن خمر حساب سے آپ اکتیس مرتبہ ٹیکس ادا کریں حکومت کو ہر تیس سال میں ایک مرتبہ ایک زائد سال کے ٹیکس وصول ہو جاتے ہیں اور کون سا فائنانس منسٹر ہوگا جو اس مفت کی آمدنی کو قبول نہ کرے غرض تقویم کی اس تبدیلی کی وجہ سے اس میں شک نہیں کہ کہانونا ایک طرح کی ڈیسینٹرشن پیدا ہو جاتی ہے بعض چیزوں پر ایک زمانے میں ٹیکس دیں اور بعض چیزوں پر ایک دوسرے زمانے میں تو یہ کوئی مصیبت کی چیز نہیں تھی بلکہ حقیقتاً ایک اور نقطۂ نظر سے آپ جانچیں تو حکومت کے لیے ایک بھلائی ہی کی چیز تھی معلوم نہیں آپ لوگوں کو عام طور پر واقفیت ہے یا نہیں آج کل حکومت کا خزانہ ٹیکس کے آنے کے زمانے سے عین پہلے خالی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی فوری ضرورتوں لازمین کے تنخواہ وغیرہ کے لیے رقم نہیں ہوتی تو وہ کے ذریعے سے قرض لیتی ہے سوٹ پر اور پھر جب ٹیکس کی وصولی کے باعث خزانہ مملو ہو جاتا ہے ایک دو مہینے کے اندر تو پھر وہ قرضے ادا کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ شمسی سال کے تحت سارے ٹیکس ایک معین مہینے میں آتے ہیں مثلاً جو زکوۃ کا جو زراعت کا ٹیکس ہے وہ فرق ہے کہ آگست کے مہینے میں آئے گا ہمیشہ اور دیگر ٹیکس کچھ تو روزانہ کے ہیں کچھ دیگر موقع ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کا خزانہ ایک خاص زمانے میں خالی ہو جاتا ہے اور حکومت کے پاس کافی رقم نہیں ہوتی روز مرہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اسلامی اس نظام کے تحت اس اصلاح کے تحت حکومت کے ٹیکس دو مختلف موقعوں پر وصول ہوتے ہیں جو زراعتی ٹیکس ہے اس کا مہینہ الگ ہوتا ہے جو دیگر ٹیکس ہوتے ہیں چمگی وغیرہ کے ان کا زمانہ الگ ہوتا ہے اور مادنیات کا اور مثلا مال کا سونے چاندی وغیرہ کا اس کا زمانہ الگ ہوتا ہے تو حکومت کا خزانہ ہر زمانے میں مملو رہتا ہے اور رہ سکتا ہے اور یہ سہولت شمسی سال میں حاصل نہیں ہوا غرض یہ ایک چیز تھی جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا اور شاید آخری جملے کے طور پر یہ عرض کروں کہ موجودہ جو شمسی سال انگریزی سال چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں بھی اور تقریباً سارے ہی اسلامی ملکوں میں بھی اس میں باوجود علم کی ترقی کے اور انتہائی بہتر اور دقیق آلات کی ایجاد کے اب بھی اس میں رفتہ رفتہ فرق ہوتا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک پورے دن کا فرق پیدا ہو جائے گا اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھے سال بجائے فیبروری کا مہینہ بجائے اٹھائیس کے انتیسا ہوتا ہے تاکہ اس ہونے والی برائی کو دور کیا جائے ان تمام احتیاطوں کے باوجود ایک سال کے عرصے میں ایک دن کا فرق ہو جائے گا کہتے ہیں کہ عمر قیام نے بھی اپنے زمانے میں ایک سسٹم پیش کیا تھا اور میں نے اس پر جو مضمون پڑھا اس کی تفصیلوں کو سمجھنے سے تو میں خاطر رہا لیکن ان کا خلاصہ یہ تھا کہ عمر قیام کے فارمولے کے تحت ایک دن کا فرق پورے ایک لاکھ سال کے بعد پیدا ہوا وہ ذرا زیادہ کامپلیکیٹیڈ ہے بہ نسبت عیسوی سن کے طریقے کے چوتھے سال فیبروری کا مہینہ انتیس سا ہو اس کا کس है زیادہ इतना ہے لیکن اتنا صحیح ہے کہ پورے ایک لاکھ سال میں بھی مشکل سے ایک دن کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھی چند چیزیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی اب میں توجہ کرتا ہوں ان سوالات پر جو آپ نے عنایت کئے ہیں اور حتی المکان ان کے جواب کی کوشش کروں گا پہلا سوال یہ ہے ولاقمس مردود علیکم کے پیش نظر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی گزر اوقات مال غنیمت پر تھا ہونا چاہیے گزر اوقات خیر اس کا جواب یہ ہے کہ القمس مردود علیکم یہ اس جس, جس کا ذکر ہے مال غنیمت کے جو حکومت کو آتا ہے مال غنیمت کا چار بٹے پانچ حصہ سپاہیوں میں تقسیم ہوتا ہے اور رسول اللہ اگر فوج میں لڑائی میں شریک رہے ہوں تو آپ کا حصہ بھی فوج کے دیوگر سپاہیوں کی طرح سے اس چار بٹے پانچ سے ملے گا اور وہ آپ کی ذاتی جائیداد ہوگی اس پر گزر وقات میں کوئی امر مانے نہیں اور خموش جو حکومت کو ملتا ہے اس کے متعلق ہی رسول اکرم کو بحثی صدر حکومت کے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں اور عام زکوٰوٰۃ کے برخلاف مال غنیمت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو رسول اللہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرما سکتے ہیں تو اس طرح ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں پیدا ہوتا ایک عجیب سا سوال کیا گیا ہے علماء کو حلیہ دینا جائز ہے اگر امداد کے طور پر دینا چاہیں براہ کرم وضاحت فرمائیں میرے خیال میں اس جواب کے اس سوال کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اگر مجھے دیا جائے تو میں اسے رد کر دیتا ہوں چاہے کتنی ہی محبت سے کوئی طالب علم پیش کرے میں اسے رد کر دیتا ہوں کوئی اور عالم اسے قبول کرنا چاہے میں اسے روکتا نہیں عام اصول بطور سفارش کے کہیے بطور تاکید کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے ایک سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک مرتبہ حضرت آئے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک شاگرد میں لی میں نے قرآن کی تعلیم دی تھی ایک کمان ہدیہ دی یہ کہہ کر کہ اس سے جہاز کی صدی اللہ کرے رسول اللہ نے فرمایا یہ کمان آگ کی ہے جہنم کی ہے وہ دوڑے ہوئے گئے سے واپس کر لیا تو علماء کو ہدیہ دینا ایک ایسی چیز ہے جو نیت پر مبنی ہوگا اگر آپ کا منشا زکوٰۃ سے بطور خیرات کے اپنے استاد کو دیں تو اگر وہ مثلاً ہمارے فقاقی کتابوں کے تحت بنی ہاشم سے ہے اس کے لیے حرام ہوگا اگر وہ غریب ہے لے سکتا ہے اور اس کی اس کے متعلق کوئی خاص چیز بیان کرنے کی میں ضرورت نہیں پاتا اس کے علاوہ اس کے ایک سوال یہ آیا ہے آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق آج کل مسافروں کو مفت ہوٹل اور کھانا دینا شروع کر دیا جائے تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ بہت سے لوگ مستقل مسافر نہ بن جائیں ایک شہر میں تین دن رہیں گے اس کے بعد انہیں جبرن وہاں پہ روست کر دیا جائے گا اگر کسی کو کثیر رقم قرض دی ہو دی گئی ہو مراد ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ قرض وہ تین سال کے لیے دیا ہو جو رقم میں کسی کو قرض دوں اسے زکوٰۃ کی ضرورتوں کے لیے میری جائیداد سے حذف کر دیا جاتا ہے فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک لاکھ روپئے تھے اور میں نے مثلا نوے ہزار روپئے قرض دے دیے ہیں تو خیال کیا جائے گا زراعت زکوۃ کی ضرورتوں کے لیے کہ میرے پاس صرف ایک ہزار روپے ہیں اس میں کوئی دشواری نہیں دوسرا سوال ہے یتیم کے مال سے یتیم کا والی والد دے سکتا ہے یا نہیں اس بارے میں ہمارے فقا کی رائے میں مظاہر میں اختلاف ہے بات کہتے ہیں دینا چاہیے بات کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے تو ہر شخص اپنے مذہب کے احکام کے تحت عمل کرے گا کہ صدیل کے مال اور رقم سے کیا ملک کے دفاع کی خاطر ٹام بام یا ہائیڈروجن بام خریدے یا بنائے جا سکتے ہیں حالانکہ ان سے بہت سے بےگناس شہری بھی مارے جاتے ہیں اور ان کے اثرات آنے والی بہت نسلوں کو بھی متاثر کرتے رہتے ہیں بہ والہ ہیرو شیما ناگا سادی کی تباہی جہاں تک دفاع کا تعلق ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اکس غرض کے لیے ہم رقم سرخ کریں یہ عمل تجربے سے معلوم ہو چکا ہے کہ بام کا استعمال اب تک صرف ایک مرتبہ ہوا اور اس کے بعد سے جن سلطنتوں کے ہاتھ میں بام ہے اگر وہ جنگ میں شریک بھی ہوئے تو انہوں نے آج تک اس کا استعمال نہیں کیا وہ ایک ڈسپ چیز بن جاتی ہے اور کسی سلطنت کے پاس بام ہو تو اوروں کو اس پر اس آسانی کے ساتھ حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہوتی جیسا ہم اپنے ہمسائے میں افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان کے پاس بم آئے گا انشاء آ جائے گا تو میں توقع کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ہمسایوں کی لالچ کی قدر کم ہو جائے گی ایک سوال یہ ہے حکومت زکوٰۃ و وصول کرنے کے بعد پراپرٹی ٹیکس بھی وصول کرتی کر سکتی ہے یا نہیں مجھے اس سوال کا جواب اپنے لیکچر ہی میں دینا چاہیے تھا اور اہم سوال ہے وہ یہ کہ آج سے نہیں ہزار سال یا اس سے زیادہ عرصے سے اسلامی حکومتیں یہ تجربہ اٹھا چکی ہیں کہ ان کی آمدنیاں ان کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہیں کسی سال یا مستقلاً آمدنیاں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں تو اپنے زمانے کے فقح کے فتوے سے اجازت سے کہنا چاہیے کہ اتفاق رائے سے ریا اور حکومت دونوں کی ضرورتوں کے پیش نظر نئے ٹیکس لگائے گئے اور ان کو نام دیا گیا نواحب جس کے معنی یہ ہیں کہ فوری ضرورت کے لیے ایک عارضی ٹیکس یہ عارضی عملہ مستقل بن جائے لیکن منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل ٹیکس مسلم رکوٰۃ مسلم فضا کی طرح کے نہیں ہوں گے ان کی حیثیت ایک عارضی چیز کی ہوگی جب تک کہ وہ ضرورت باقی رہے اس پر عمل کیا جاتا رہے گا تو ان حالات میں اگر ہماری ضرورتوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر ناکافی ثابت ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ثابت ہوں گے تو ان حالات میں نواعد کے نام سے مزید ٹیکس لے سکیں گے اس کے بغیر ملک کی معمولی سی بھی ہم ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے چاہے وہ دفاع کی ضروریات ہوں یا اور مماثل ضرورتیں مگر اس کا فیصلہ میں ہی نہیں کر سکوں گا حکومت کی وزارت مالیہ اور حکومت اور پارلیمنٹ کر سکے گی نمبر دو سوال کیا آدمی ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا ہے یا نہیں شرن اس کی کیا حیثیت ہے یہ مسئلہ شاید اختلافی بن جائے گا اس بنا پر کہ فوٹو کو ہمارے بعض کہاں دینا جائز ہے تو ٹیلی ویژن میں بھی فوٹو آتا ہے تو میری رائے میں وہ ناجائز ہوگا اگر محمد ابدوب کی آپ تقریب کرنا چاہیں تو وہ جائز ہو جائے گا لیکن میں بھی اور وہ بھی اس پر متفق ہوں گے کہ ٹیلی ویژن کا استعمال فوش اگر کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جن کا مقصد تعلیمی نہیں ہے بلکہ تقریبی ہے نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایک سوال ہے خلیفے کی امپیچمنٹ کا طریقہ کار اسلام میں کیا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے امپیچمنٹ جس کے معنی مقدمہ چلا کر سزا دینا ایسی کوئی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ہے خلفاء کو معذول کیا گیا خلفا کو قتل کیا گیا لیکن فوجی افسروں کی اپنی سوابدید پر عدالت کے حکم سے نہیں کیا گیا تو اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں میرے لیے کہنا دشوار ہے لیکن ہمارے فقہ عدیم سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جو لوگ کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں یا حکمران بنا سکتے ہیں وہی اس کو معذول بھی کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حاکم کی حیثیت وکیل کی طرح ہے یعنی میں ایک شخص کو اپنے ذاتی انتظامات کے لیے اپنا نائب مقرر کرتا ہوں تو موکل کو حق ہوتا ہے کہ وکیل کو جب چاہے اس کی خدمت سے الگ کر دے تو اس اثاس پر ہمارے فقاہ کہتے آئے ہیں کہ حکمران ملک اگر ارباب حل واق کا جو لذو استعمال کرتے ہیں ان کی رائے نے نااہب ثابت ہو گیا ہے نامناسب ثابت ہو گیا ہے تو اس کو معذولی کر سکتے ہیں اور غالباً یہی ایک صورت ہے جس کا ذکر ہمارے فقا نے کیا ہے اور امپیچمنٹ کا جو مغربی تصور ہے وہ میری دانش اور میرے علم میں کبھی پیش نہیں آیا یا وہ ہو سکتا ہے یا نہیں میں اسے اپنی ذات کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ممنوع نہیں ہے اس کا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ کر سکتی ہے سوال سنگ تراشی مصوری فلم وغیرہ تفریح کے دائرے میں آتی ہیں یا انہیں معاشیت گرجانا جائے میں ابھی کہہ چکا ہوں تصویر کے متعلق میرا اپنا تصور وہ جو بات دوسرے بڑے بڑے علماء کا آئے سے محمد ابو جہاں تک فلم اور فوٹوگرافی کا تعلق ہے اس کی حد تک اختلاف رائے ہے باقی سنگ تراشی میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے سب سبھی اسے ناجائز قرار دیتے ہیں دوسرا سوال اگر ایک آدمی کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے بجود اس کے, کے وہ رشوت دے تو کیا اس صورت میں رشوت جائز ہوگی بڑا مشکل سوال ہے اس معنی میں کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں راشی اور مرتشی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہان کو جائیں گے تو اگر ممکن ہے تو آدمی رشوت نہ دے تھوڑی سی مصیبت بھگتیں برداشت کرے تاکہ ملک سے رشوت ستانی کا اظارہ نہ دی ہو تو اس میں تفریح عمل نہیں آ سکے لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آدمی مجبور ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے چنانچہ ایک مثال میرے ذہن میں ہے لکھا ہے کہ جب ہجرت مدینہ سے پہلے بہت سے مکے کے مسلمان حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے تو حضرت عبداللہ اب نے مسود کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں کسی وجہ سے کی پولیس سے کچھ دشواری پیش آئی اور انہوں نے اس کو ایک دینار یا پانچ درہم ہم کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں بطور بخشش کے دیا اور اس طرح ان کی گلو خلاسی ہوئی تو ایک پرانی مثال ہمیں ملتی ہے جب آگے مجبور ہو جائے اس کے بعد کا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خاندان کی ذرا وضاحت کر کی دیجیے کیا آج کا ہم آل رسول سید سیدزادوں کو اہل بیت خلا دے سکتے ہیں میری رائے میں دینا پڑے گا اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو آپ کی اولاد ہو بلکہ پورا بنی ہاشم اور بن المطلی اس کے معنی وہ لوگ جو بڑے تھے وہ لوگ جو بچے تھے سب اس میں داخل ہوں گے یعنی ان کے بعد آنے والے بچے بھی شامل ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں اس پر ہمارے علماء کا اتفاق ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں اہل بیت کے لیے سید کے لیے کوئی ذریعہ معاش بالکل موجود نہ ہو اور حکومت بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے آمدن یا سہون یا عدمِ امکان کی وجہ سے غافل ہو تو ان کو خیرات دے سکتے ہیں علماء نے لکھا ہے اس کے بعد کا ایک سوال ہے، اسلامی نقطہ نظر سے انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی ذات ہے کیا اسلامی نقطہ نظر خون آنکھیں دیگر اعضاء جسمانی کا آتیہ دینا جائز ہے یا نہیں اسی طرح کسی دوسرے شخص کی آنکھ یا دل وغیرہ لگوانا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں آپ کو نہ قرآن میں کوئی ذکر ملے گا نہ حدیث میں نہ ہمارے فقا کی کتابوں میں یہ چیز علم طب کی ایک جدید ترین ترقی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے اس بارے میں ابھی تک جہاں تک مجھے علم ہے کوئی اجماع را را نہیں ہو سکا یعنی سارے مسلمان فقا کی رائے لی نہیں گئی ہمیں معلوم نہیں کہ اور فقا کی کیا رائے ہے میں اپنی ذاتی رائے عرض کر سکتا ہوں ممکن ہے اس سے اوروں کو اتفاق ہو ان کے وہ اسے رد کر دیں کہ ایک زندہ کی جان بچانے کے لیے ایک مردہ کی رات سے استفادہ کیا جاتا ہے تم کوئی امر مانے نہیں ہے اسی طرح ایک انسان کی فالتو چیز سے دوسرے انسان کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت اس کی مرضی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان حالات میں فرق کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور فوراً ہی اس کی آنکھوں کو لے کر جو آج کل کے طبی طریقے ہیں ان کو محفوظ کرتے ہیں اور پھر ان آنکھوں کو جو مردہ شخص کی ہیں ہم کسی اندھے کے لیے استعمال کر کے اسے بینائی بخشتے ہیں تو میرے خیال میں ایک زندہ کی جان بچانے کے لیے ایک مردہ کے جسم سے استفادہ کیا جائے وہ اس کے تحت آ جائے گا اور اس میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا اسی طرح اگر میں اپنا خون کسی کو دوں وہ ایک طرح کی خیرات ہے اور میں خوشی سے دیتا ہوں تو اس میں کوئی امر مانے نہیں اگر مجھ سے جبرن لیا جائے تو ممکن ہے وہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے تحت آ جائے لیکن اگر خوشی سے دیا جائے تو اس میں کوئی امر مانی نہیں ہوتا میری رائے ہے اس کے متعلق مجھے اصرار نہیں تھا اس کے بعد کا سوال ہے مسلمانوں سے چنگی کی شرح و غیر مسلموں سے چنگی کی شرح میں تفاوت بظاہر ظلم لگتا ہے اگر ہے تو کیوں اگر آپ کی نظر میں ظلم نہیں ہے تو فرما دیں یہ سوال خود مجھے بھی کھٹکا تھا عرصے تک میں اس پر سوچتا رہا اور اس کا ایک جواب میرے ذہن میں آیا وہی جواب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس نوٹ کے ساتھ اس اضافے کے ساتھ کہ یہی جواب میں نے ایک مرتبہ ایک اطالوی پروفیسر لیوی ڈلہ ویدا کو دیا تھا جو یہودی النسل تھے وہ اعتراض پر تلے ہوئے تھے لیکن جب میں نے تشریح کی تو وہ ایک دم چپ ہو گئے اور کہا کہ اس منطق کے سامنے کوئی ریبی کی بھی زبان نہیں کھل سکے گی یعنی انہوں نے تسلیم کیا میرا جواب یہ تھا کہ مسلمانوں پر بعض بندشیں ہیں جو غیر مسلموں پر نہیں ہیں جن میں سب سے اہم چیز سود ہے ایک مسلمان نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے اس کے برخلاف اسلامی قانون مسلموں کو داخلی خود مختاری عطا کرتا ہے جس میں انہیں اس کا حق ہے کہ وہ سود لیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سود لینے والا غیر مسلم تاجر زیادہ تیزی سے متمول ہو جاتا ہے اس کی آمدنی سال کے دوران میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے ہمسایہ مسلمان تاجر سے تو چونکہ اس سے اس سے آمدنی زیادہ ہوتی ہے لہذا ٹیکنیکل طور پر اس سے زیادہ نرخ سے ٹیکس بھی لیا جاتا ہے اسے ظلم نہیں کہا جائے گا بلکہ ہمیں تجربہ بتاتا ہے کہ باوجود اس ٹیکس کی شرح کی زیادتی کے غیر مسلم ہی زیادہ فائدے میں رہتا ہے بن نسبت مسلمان کے اور کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت مسلمان پر زیادہ ظلم کرتی ہے بن نسبت غیر مسلم کے آپ نے اپنی شادی تقابیر میں جس فرقہ بازی کی تائید ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسی کوئی چیز کہی ہو یہی فرقہ پرستی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے باطشم بیہب اللہ جمی ولافر رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تفربازی نہ کرو اور ایک جگہ آیا ہے اشد و ادلکفار رحما و بین ذرا آپ کو دکھنے میں احتیاط فرمایا خرانۂ مجید کی آیتوں میں غلطیاں ہوں تو ذرا دل کو تکلیف ہوتی ہے کافروں کے سخت دیے والے بنے کافروں کے لیے سخت اور آپس میں نرم یہ حکم ایمان لانے بعد ہر مسلمان پر نافذ ہوتا ہے ان آیات کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر واضح کریں میں سمجھتا ہوں ان دونوں میں کوئی تجاد نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام مختلف اوقات میں جو مختلف طریقے سے انجام دیا ہے اور مثلاً ایک مذہب میں نفی شافی ایک روایت کے مطابق عمل ہوتا ہے اور دوسرے مذہب میں رسول اللہ ہی کے عمل کی دوسری روایت کے مطابق عمل ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا تحمل کریں اسے فرقہ بازی اور تشدد قرارت نہ دیں کیونکہ دونوں بھی رسول اللہ کی عمل رسول اللہ کے عمل پر مشتمل ہیں خیال فرمائیے اگر آج ایک حنفی کسی شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے سے یا برس ایک شافیہ حنفی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس بنا پر انکار کرے کہ اس کے مذہب کے امام کی بیان کردہ صورت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کی کیا معنی ہیں اس کے معنی یہ ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مذہب کے امام کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ اس دوسرے مذہب کے امام کے طریقے کے متعلق کسی دن عمل فرما رہے ہوں و نماز میں تو میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہوں کتنی بڑی انارمیٹی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کے پیچھے مجھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو اس نقطۂ نظر سے غور فرمائیے آپ کو نظر آئے گا کہ باہم تحمل زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت اگر ایک سے زیادہ طریقے سے ہوئی ہے تو وہ تشدد نہیں ہے رسول اللہ ہی کا طرز عمل ہے ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے ایک سوال یہ ہے کیا زکوۃ ایک ٹیکس ہے اگر ایسا ہے تو کیا سربراہ و ملکت اس کی شرح میں تبدیلی کا مزاج ہے میں ٹیکس کا لفظ اپنی تقریر میں خود استعمال کر چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اگر ٹیکس کا مطلب یہ ہے ایک معینہ زمانے میں ایک معینہ شرح سے ایک معینہ چیز پر ہم رقم وصول کریں اور دینے سے انکار کرنے والے سے جبر وصول کریں اور اس کا نام اگر ٹیکس ہے اس کا پورا پورا اطلاع زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے اور یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شروع میں وہ ایک اختیاری چیز ایک خیرات کی طرح کی چیز تھی لیکن رفتہ رکھتہ اس کو پران مزید نے ایک فریضہ قرار دیا اس کا زمانہ مقرر کیا اس کی شرح مقرر کی اور اس پر مجبور کر دیا اور حضرت ابوبکر کے زمانے کی روایتیں بتاتی ہیں کہ اس سے انکار کیا جائے تو بجبر تلوار کے ذریعے سے اسے وصول کیا جائے گا جا. یہی چیزیں عناصر ہیں ٹیکس کی ان میں اگر زکوٰۃ کو میں ٹیکس کا نام دوں تو وہ غلط نہیں ہوتا اگرچہ کہ ٹیکس ایک برا لفظ ہے ٹیکس سے کسی کو ٹیکس کرنا اس کے معنی اس کو تکلیف دینے کے ہوتے ہیں تو ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہم نے ایک بہتر لفظ اختیار کیا زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا میرے مال میں جو گندگی اور برائی اور لوس پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں اس کا کچھ حصہ غریبوں کو دیتا ہوں حکومت کے ذریعے سے پوری ملت کے فائدے کے لیے دیتا ہوں تو لفظ کے استعمال میں فرق ہوتا ہے مگر آئیڈیا کی حد تک دونوں میں کوئی فرق نہیں دوسرا سوال کیا اس کی شرح میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں ہمارے فقہ یہ رائے رکھتے آئے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے کی شرح کو نہ بدلا جائے اور جدید ضرورتوں کے لیے نواب کے نام سے نئے ٹیکس لگائے جائیں اس طرح مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارا ادب اسلامی قانون کے مطابق متعلق برقرار رہتا ہے کہ خدا رسول کی حکم میں ہم کوئی تبدیلی نہیں جائے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج تک ایسی صورت پیش نہیں آئی اور غالباً آئے گی بھی نہیں کہ ہماری حکومت یہ قرار دے کہ زکوٰۃ ایک گراں ٹیکس ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہی اسے کم کیا جائے اس کے برخلاف زکوٰۃ کی آمدنی سے زیادہ ہی ہماری حاجتیں ہوتی ہیں لہٰذا نوائد کے نام سے مزید ٹیکس لیے جاتے ہیں صرف ایک چیز کہی جاتی ہے کہ حیامت کے قریب مسلمانوں میں اتنی دولت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ غریب کی تلاش کریں گے تاکہ اس کو زکوۃ دیں انہیں کوئی غریب نہیں ملے گا تو ایک है ہے ممکن ہے وہ پیش آئے اس وقت जरूरत دینے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا کیا زکوۃ کی رقم سے مسجد بن سکتی ہے میرے رائے के کیونکہ فی चीज اللہ کے تحت یہ چیز آئے گی اور میں चीज کر کے हमारे کروں گا کہ ایک چیز کے ہمارے فقہ عام طور پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اس پر خرچ نہیں کیا جا سکتا وہ مردے کی تجیر و تکفین کا مسئلہ ہے اور ان کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ میں کسی شخص کو مالک بنایا جائے اور چونکہ مردہ مالک نہیں بنتا لہذا مردے کو کفن دینا ممکن نہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کا حل میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مردے کو آپ کفن نہ دیجئے مردے کے کسی قریبی رشتہ دار کو مدد کے طور پر دیجئے کہ اپنے اس رشتہ دار کی کفن دخن کے لیے اس زکات کی آمدنی کو استعمال کر دیجیے تو اس طرح وہ دشواری باقی نہیں رہتی جو ٹیکنیکل طور سے پیدا کی گئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی وفات ہو جائے اور اس کے قریبی رشتہ دار بالکل مختلف ہوں تو بغیر دفن بغیر کفن کے دفن کرنے کی جگہ بہتر یہی ہے کہ دیگر مسلمان اس کی مدد کریں چاہے وہ کی رقم ہی سے کیوں نہ ہو کیا یہ امر درست ہوگا کہ کوئی شخص حرفی مسلک کی اتباع اثرالعمور کے تحت کرے اور مسائل میں اپنے سامنے اپنی ضرورت کو بھی رکھے شخص اس کا خیال نہیں پرنسپل یہ ہو کہ ہر آسان چیز کرنی چاہیے تو آسان ترین چیز یہ ہے کہ کسی قانون پر ہم عمل نہ کریں تو یہ کہنا قرآن اور رسول کے احکام کے تحت کے فلاں تمہیں کرنا چاہیے چاہے تم پر بار گزر رہا ہو کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے تو اس کے خلاف ورزی مہادی بنا پر کہ ایسر الامور آسانی کے خاطر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی صحیح اصول نہیں ہوگا اس سے اسلام کی اسپرٹ کی میرے دانش میں خلاف ورزی ہوگی آخری سوال یہ ہے کیا استعمال میں آنے والے سونے چاندی کے زیوروں پر زکوٰۃ ہوگی اس بارے میں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے علماء یعنی مذاہب میں اس بارے میں اختلاف ہے امام شافے یہ کہتے ہیں کہ عورت کے استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے امام ابوانی کا فرماتے ہیں کہ نہیں اسے زکات دینی ہوگی تو میں شفاش کی کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص اپنے امام اپنے مذہب کے امام کے حکام پر عمل کرے آخری سوال اس پرچے پر ہے کتنی نقد رقم پر شکریہ کتنی نقد رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یعنی کتنی کم سے کم مقدار پر یہ مسئلہ اس طرح پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ہمارے فقح کہتے ہیں عہد نبوی میں دو سو گرہم پر زکوٰۃ دینی ہوتی تھی دو سو گرہم سے کم پر نہیں اور وہ اس معیار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پرانے درہم کے معنی آج کل کتنے پیسے یا کتنے روپیے کے ہوں گے بدقسمتی سے اس کا تعین اس بنا پر ناممکن ہو گیا ہے کہ آئے دن میں ڈی ویلویشن اور فلاں فلاں وجوہ سے روپیہ کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا جواب میں صرف یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اپنے مقامی علماء سے آپ ہر سال دریافت فرماتے رہیں اور ان شاء اللہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے یہ ایک شخصی خیال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ تقریباً سبھی علماء میرے خلاف رائے دیں گے اس کے باوجود اس کے باوجود میں آپ سے اپنا خیال ظاہر کرتا ہوں کم از کم مقدار رقم کی جس پر زکاعت واجب ہے اس کے متعلق میری رائے میں سوچنا اولاً یہ چاہیے کہ عہد نبوی میں درہم کی پرچیزنگ پاور کیا تھی ایک دن ہم سے کتنا کام پورا ہو سکتا تھا اور اس کی اساس پر ہم آج دیکھیں کہ ہمارے روپیے سے وہ غرض کتنے روپیے میں پوری ہوتی ہے چنانچہ تاریخوں میں سیرت کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ سن آٹھ ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مزمہ کی فتح کے بعد وہاں حضرت اقتابن رشید کو گورنر نامزد فرمایا اور انہیں تیس درہم ماہانہ کی تنخواہ مقرر کی گورنر کی تنخواہ ہے معمولی بھوک منگ فقیر کی تنخواہ نہیں ہے ایک گورنر کے معنی ہے وہ اس کی بیوی اس کے بچے اس کے گھر کے ملازم سب سبھی اس تیس درہم میں پلیں گے تو میری رائے میں اس اصول پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس نہر تفکر پر ہمارے علماء اجماع کریں تو پھر ہم دو سو درہم کی جگہ آسانی کے ساتھ ایسی شرح مقرر کر سکیں گے جو انفلیشن کے باعث ہمیں مناسب نظر آئے اگر فرض کیجیے کہ میں ایک درہم کو ایک روپیے کے برابر تصور کر دوں تو دو سو روپئے اتنی حقیر رقم ہے آج کل کہ وہ ہمارے یہاں کے چپراسی کو بھی ایک مہینے میں دیں تو وہ قبول نہیں کرتا تو ان حالات میں اس نقطے نظر سے بھی شاید ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں اپنے ذاتی خیال کے طور پر اس کو عرض کر ہوں